عقیدہ توحید اور قسم اللہ کے نام کی قسمیں خرید کر لیا اب بدلے اللہ کی توحید کے سمیت اپنی قسموں کے گھٹیا قسم کے پیسوں کو الا کا یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں حصہ ان کا ہوگا آخرت میں اور نئی محبت سے بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ اور نہ نظر رحمت پھیرے گا ان کی طرف دن قیامت کے ولا یزکیم اور نہ پاک ہونے دے گا ان کو ولاحم عزابن علی وہ ان میں نم لفریقن خبا ان میں سے ایک ٹولی ہے جو مروڑی دیتے ہیں اپنی جیبوں کو اپنی زبانوں کو مروڑی دے کے کتاب کے نام پر تاکہ تم گمان کرو کہ واقعی وہ تو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں وہ ماں ہو و من الکتاب حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہوتی وہ یقولوں نہ ہو وہ میں نے مگر بک بک یوں کرتے ہیں یقول یہ میاں اللہ کا حکم ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں آیت پڑھی کتاب اللہ کی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے زبان اپنی کی مروڑی دے آج یہ مشرق اسی طرح کرتے ہیں بے دین لوگ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جھانس آئیے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی آیت پڑھ دی اس کے بعد پھر شروع ہو گیا بزرگوں سے یہ سنا ہے فلاں نے یہ کیا ہے فلاں یہ ہو گیا فلاں روایت میں یہ آتا ہے وہ آتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں دیکھو اللہ رسول کی باتیں ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں اگر نہ مانو تو پھر اللہ رسول کا انکار کرنے والے ہو تا اسی لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہودیوں کا اصل نمونہ دیکھنا ہو تو آج کل کے علماء دیکھ لو عیسائیوں کا اصل نمونہ دیکھنا ہو تو آج کل کے کتے گدی نشین جو ہیں ان کو دیکھ لو ساری آدتے جتنی یہودیوں کے اندر تھیں عیسائیوں کے اندر سب کے سب ان مولویوں پیوں کے اندر موجود ہیں ہاں جی ٹھیک ہے روز کبیر ہاں جی ماں کا لے بشار فتح الخبیر جو ہے نا ان کی تفسیر اس کے اندر رہی ہے فوج القبیر بعد میں چھپی ہے شاید اس میں نہ ہو فتح الخبیر کے اندر ہاں وہ پرانا چھاپا ہے ہاں بعد چھاپوں کے اندر کوئی نہیں ہے نا بہرحال فتح الحبیر جو ہے اس میں تو ہے نا ماں کانے باشرن اوے نہیں ماں کان آلے باشرن این ات یا کتاب نہیں شان کسی بشر کی یہ کانہ جو ہے بمانا شان ہے قصہ اور شان یہ چوتھا قسم کانہ کا کانہ تاما کانا ناخسا کانا زائدہ کانا شانہ شان والا کسی والا ما کانا نئی شان کسی بشر کی کہ دے اس کو اللہ کتاب بھی اور دین کی حکمت بھی نبوت بھی پھر لوگوں کو کہتا پھرے کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے بغیر نہ نا نا پیغمبر کی یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کونو ربانیین ہو جاؤ تم وہابی بن جاؤ بما کنتم کن تم تو اللہ مون بس اب اب اس کے جو ہو تم پڑھتے کتاب کو اور اس کے جو ہو تم آپس میں تکرار مدار کیا کرتے مرد ربانی بن جاؤ مرد مولائی بنو ایک اللہ کے بن جاؤ وہ یہ نہیں کہتا کوئی پیغمبر بھی کہ میری عبادت کرو میری شورو پکار کرو اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ بکواس کرتے ہیں بھلا یا ہمور اور یہ بھی نہیں حکم کرتا کوئی رسول کہ وہ تمہیں یہ کہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو نبیوں کو اپنا رب بنا لو امر حکم کیا تمہیں وہ مشورہ حکم یہ دے گا کفر کا بعد اس کے کہ ہو تو مسلمان یہ تو سیدھا کفر ہے کسی کو کسی غیر اللہ کو رب بنانا یا معبود بنانا یہ تو کفر ہے کفر کی تعلیم شیاطین تو دے سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر تو نہیں دیتے اور جیسے گد پکڑا اللہ نے وعدہ نبیوں سے میساکی تمام نبیوں سے وعدہ پکڑا لما آتا ہی تو کم کتاب کہ البتہ جب لما اے ایزا لما البتہ جب دوں گا میں تم کو کتاب اور حکمت پھر آ جائے تمہارے پاس رسول مصد رسول آ جائے تمہارے پاس جو تصدیق کرنے والا ہو اس دین کی جو تمہارے, پاس ہوگا جو تمہارے اس دین کی جو تمہارے پاس ہوگا معلوم ہوا اہل کتاب میں سے کئی لوگ ایسے ہیں نا وہی اوتل کتاب ہی نکلیں گے جن کے پاس وہی دین ہے جو یہ قرآن بیان یہاں رسولوں کو کتاب ہے یہاں تو نبیوں کو کہا جا رہا ہے نا مسد کل ماں, ماں کم یعنی وہی دین وہ لائے گا جو دین تمہارے پاس ہوگا یہاں کتاب کی تو بات ہی نہیں اے؟ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے اور نبیوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس نبی آئے گا اسی دین کو لائے گا اور اس دین کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس دین ہوگا اب یہ تعبیر قرآن کی جہاں آتی ہے مصدقل ماہ مح اس کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن اس دین کی تصدیق کرتا ہے جو دین تمہارے پاس ہے چاہے کتاب کی شکل میں ہو چاہے دل کی شکل میں ہو جس تختی پہ بھی ہو بہرحال قرآن اسی کا مصدق بن کے آئے گا امام ابن ہزم ظاہری نے الملل ون نہل میں لکھا ہے کتاب الملل و نہل فل احوائے اس میں لکھا ہے کتاب الفصل و نہل و اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اس کو خوب مانتے ہیں کہ واقعی اہل کتاب کے ایک طبقہ کے پاس وہی دین تھا جو دین اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے آ کے اس کی تصدیق کی خاص طور پہ ہمارے پیغمبر نے جس دین کی تصدیق کی تھی اور آپ کے کتاب نے وہ ان کے پاس موجود تھا یہود و نسارا کے پاس موجود تھا ہاں جی کوئی پتہ بھائی سفا نہیں گیا پکا پکایا کھانے والا شوقین مفصل کتاب الفسل فی الحال ون نل کتاب الفسل وائے ون نل ہاں جی مصدق الماملہ تو مینا تو پھر مان جانا اس کو اور نصرت کرنی اس کی کالا اکرار پھر فرمایا کیا اقرار کرتے ہو تم اور لیتے ہو تم اوپر اس کے واضح میرا وہ کہنے لگے اکرنا ٹھیک ہے ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہونے والوں میں سے ہوں امن طل آباد کا پس جو بھی مو پھیر گیا اس کے بعد فولا کا ملفا سے اچھا یہ میرے امبے یا جو ہیں ان کے متھے جو یہ لگاتے ہیں سارے جہانوں کے جھوٹ خود تو ہیں جھوٹے قذاب اور میرے پیغمبروں پر بھی جھوٹ متھے لگاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان سے افغیر دین اللہ ہے کیا سوائے اللہ کے دین کے کوئی اور دین تلاش کرتے تھے امبیا یبغون کا فائل امبیا یہ جو ان پہ تہمتے لگاتے ہیں حضرت ابراہیم یہودی تھا اور نصرانی تھا اور یہ تھا وہ تھا یہ میرے بکواس ہیں کیا آفا کیا ان حالات اور دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی کیا یہ بات سمجھا سکتی ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے تھے امبیا حالانکہ اسی کے لیے جھک چکا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے بھی اور امر مجبوری سے بھی وہ الہ ہے اسی کی طرف لوٹائے جائیں کُلآ منا بلا تو فرما دے ایمان لائم اللہ کے ساتھ اور جو کچھ اتارا گیا ہے اوپر ہمارے جو کچھ اتارا گیا اوپر ابراہیم کے اسماعیل کے اسحاق یعقوب اسمات کے اوت یا موسا اور جو دیا گیا موسا کو عیسا و نبی یو نبر تمام نبی اپنے رب کی طرف سے ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے لانو فرق بین احد کوم بنہ مُسْلِمُونَ اے سون فل عبادت اور جو بھی تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین فلن یق والا من ہو اس سے قتل قبول نہیں کیا جائے گا وہ فل آخرت من القاصرین اور وہ آخرت میں خسارے پانے والوں میں سے ہوگا کیف یہ دلہن کافراد کس طرح ہدایت کرے اللہ ایسی قوم کو اور چھوڑ کیفہ سی گا کون سا ہے اصل میں کیا تھا کیف ہاں جی کیفا سی کا کون سا ہے اصل میں کیا تھا کیفا ایک ہزار روپیہ انعام ملے گا جو بتا دے گا اصل میں کیفا کیا تھا اور ایک سال کا وقفہ بھی دیتا ہوں کسی عالم سے پوچھ کے بتا دیں یا خود بتا دیں کیفا اصل میں کیا تھا ہاں تو مر گئے تو جان چھوٹے زندر بھائی مار نہیں بھلا نہیں ہے یہ تو بلہ نہیں ہے تو کھلا بنتا ہے بلہ کیسے بنے گی یہ ایک سوال ہے کیفہ اصل میں کیا تھا ایک ہزار روپیہ انعام اور ایک سال کا وقفہ خان دیتا ہے لے جا وقفہ لے ہاں جی اب آگے چلو ابھی کی فہد اللہ قومن کا فروبادہ ایمان کس طرح ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد ہا گواہی دے چکے ہیں زبان سے کہ رسول حق کی ہے وجاحم البیہ اور آ چکی ان کے پاس کھل ہی دلیل دلیلیں واللہ اللہ اللہ قوم ظالمی ان حالات کے ہوتے ہوئے پھر قطن نہیں ہدایت پہ آنے دیتا اللہ قوم ظالموں کو بلکہ ان کے لیے جزا ان کی یہ ہے کہ ان پہ لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائے گی ہاں ہاں تابو مم بادل اب دیکھو یہاں بینو نہیں آئے گا کیونکہ مولویوں کی بات نہیں ہے اس لیے بینو نہیں آئے گا یہاں اِلَّ تابو مم با دال قباسل مگر وہ لوگ جو توبہ عائب ہو گئے اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیں تو فی اللَّهَ اللہ رہی وہاں تھا نا ان اللہ یک تمانا منل مولوی پیروں کی بات تھی اس لیے ان کے استثناء کے ساتھ آیا تھا ہاں جی ان اللہ دینا کا فروب آدھا ایمان تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد تم مس داد کو پھر بڑھتے چلے گئے کوفر میں لن تو کبا لا تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ یہی لوگ ہیں زالون اور دوسرا قسم وہ لوگ جنہوں نے کوفر کیا اور مر گئے کوفر کا پہلے کا پہلے بھی کافرو تھے یہ بھی کافرو پھر دو حکم کیوں بیان کیے دو آیات میں کیوں ذکر کر دیا اندین کا فرو بان اندین کا من بات بال اہدول پہلے وہ تھے جنہوں نے کفر کیا اور پھر زندگی کافی ملی اور وہ زندگی میں مسلسل کفر کرتے رہے مسلسل کفر کرتے رہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا مگر مسلسل کفر نہیں کیا کیوں کہ وہ مر گئے تھے البتہ مرتے ہوئے وہ تھے کافر اسی طرح ان کے اندر اور ان کے اندر دونوں کے اندر یہی کچھ فرق ہے کہ پہلے لوگ اپنی زندگی میں اسرارن کفر کرتے رہے ساٹھ سال تک سو سال تک پچاس سال تک بعد میں جا کے مرے مرے تو وہ بھی صحیح مگر اسرار کفر کا ان کا تھا یہ دوسری پارٹی جو ہے ان لذین کا و ماتو کفار جنہوں نے ایک مرتبہ کفر تو لیا ہے کر اب اس کے بعد مسلسل نہیں کر سکے ان کو وقفہ نہیں ملا صرف وہ کیا ہوا ہے مر گئے ہیں کفر کر کے مر گئے ہیں تو اب اس شرط کے ساتھ کے واقعی جب مرے ہیں تو کافر تھے ان کے لیے فلن یوک بالا میں لو اول ارزے زہا مقصد کیا ہے کہ کفر جو ہے اس کی سزا برابر ہے چاہے تھوڑا کفر ہو چاہے زیادہ کفر ہو اسرار کے ساتھ ہو یا بغیر اسرار کے ہو مرتن واحد ہو یا مرات کثیرہ کے ساتھ ہو کفر ہر حال میں ایسا ہے کہ اس کفر کی سزا جو ہے اس کے اندر فرق نہیں آتا کہ اس کا کی تھوڑی سزا ہو کم ہو اس کی زیادہ ہو ایسا نہیں ہو ہاں جی ال ارزاب اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہیں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا سے مل زمین کا منہ بھرا ہوا سونا والا وف اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہیں اس کے ساتھ الا کلوم ازابن علیم ان لا لن تال البر رہتا تم ایسے لوگ جو ہیں نا یہ اگر ساری کائنات کٹھی کر کے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے مگر مسلمانوں تم ایک کوڈی بھی اگر دے دو نا ایک ضرورت کے وقت تمہارا تھوڑا سا خرچ کیا ہوا وہ بھی ہم قبول کر لیں شرط یہ ہے کہ ایسی چیز دو اس قسم کی ہو جو تمہارے دل کو بھا گئی ہو چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو تمہارا تھوڑا زیادہ خرچ کیا ہوا بھی ہم قبول کرتے ہیں اور مشرق کافر کا مل ال عرض سارا منہ زمین کا سونا بھر کے دے دے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے قابل قبول وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہو وہ جو نیکی کرتے ہیں مشرق اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے قبول کس کو کریں یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے پھاپوں کو قبول کیا تو بھائی ٹیٹو کو قبول کیا وہ کہتا قبول کیا یہ قبول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا وجود تو ہے نا اگر سرے سے وجود ہی نہیں تو اس کو قبول کیسے کریں لہذا مشرق کے اعمال کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں وہ کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشاد اللہ الا اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ کہتا ہے اس نے کوئی نہیں کہا وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اللہ فرماتا ہے اس نے کوئی نہیں تقبیر پڑی یہ مردار ہے کیوں اس لیے کہ اس کا عمل سرے سے جب ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں لا یک رونا اللہ شہ ما جس طرح وہ چکنے پتھر پہ مٹی پڑی ہو اور اس کے اوپر بارش پڑ جائے موسلا دھار تو وہ پتھر بالکل چٹا کلر ہو جاتا ہے اور اس پہ چکنا ہٹ بھی ختم ہو گئی مٹی بھی ختم ہو گئی ایسے مشرق کے عامال ہے کہ جب اللہ کی کہر کی آتی ہے نا وہ باری اور قیامت آئے گی تو وہ قیامت والی جو کڑیاں اللہ کے کہر کی ہوں گی نا اس کے یہ عمل والا وجود بالکل پتھر کی طرح صاف ہوگا نہ عمل کی چکناہٹ ہوگی نہ نیکیوں کی کوئی مٹی ہوگی کچھ بھی نہیں اس کا وجود بھی جو کوئی نہیں تھے اس لیے اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا اور تم تمہارے اندر چونکہ وجود ہے نیکی کا یعنی اللہ کی توحید ہے اس لیے تھوڑا خرچ کرو گے اپنا محبوب قسم کی چیز خرچ کرو گے تھوڑی سے تھوڑی ہوگی تب بھی ہم قبول کریں ہرگز نہیں پا سکتے تم لنت نال نہیں حاصل کر سکتے تم حقیقی نیکی کو ہتا کہ خرچ کرو اس سے جو تمہیں پسند ہے اور نام نہیں لیا یعنی کوئی حقیر سی چیز بھی دے دو پر شرط ہے کہ تمہیں ہو وہ پیاری وما تون فکو مین او یار جو کچھ ہی تم اگر خرچ کر دو نا فن اللہ بھی علیم اللہ خوب جانتا ہے کہ مومن آدمی تو صدق دل سے ہی کرتے ہیں نا اوپر اوپر سے تو مومن نہیں خرچ کرتے کل تو ہاں اب آ بے ایمان لوگ اب دلائل تو ان کے پاس ہو گئے ختم اب فقہ کا ڈھونگ رچا کے اور فقہی مسئلے چھیڑتے ہیں کسی طرح پہلی بات ختم ہو جائے ایک دوسرا اندھا دھوک پھیرنا شروع ہو گئی کیا کہتے ہیں جی بات چھو یہ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی شریعت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے اور یہ موسلے کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا کھانا حلال ہے پھر ہم کیسے اتفاق کر سکتے ہیں اتفاق تو رادر کنار اور مارکا دیکھو نا ہمارے مذہب میں ہے کہ بالکل یہ گوشت جو اونٹ کا ہے یہ حرام ہے اور یہ ہماری ضد پہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانا اس کا حلال ہے دیکھو نا کم از کم ہمارے اماموں ہمارے بزرگوں ہمارے اکابرین نے مسلسل یہ روایت لکھی ہے کہ واقعی یہودیوں اور نسرانیوں تمام کے تمام جتنے تھے اہل کتاب ان کے مجب میں یہ لکھا ہوا ہے مجھ بات ہم کرتے ہیں کہ اس میں گوشت اونٹ کا بالکل حلال نہیں ہے اس قسم کی باتیں اب شروع کر کے یہ چاہتے یہ ہیں کہ روڑا اٹکائیں اصل بات ختم ہو جائے اور مناظرہ کر رہا تھا نا میں ایک بیلوی کے ساتھ بولی منظور ویسی ہے اب بھی زندہ ابھی اب پھرتا ہے میں نے اس سے پوچھا بھائی تو جو سائل ہے اس لیے جو سائل ہے وہ اپنا سوال خود پڑھے تو تب جواب لے اچھا اب اس کے ساتھ ایک دوسرا مولوی بیٹھا تھا اس کا استاد تھا مقصود مقصود اس کو کہتے ہیں اس نے دیکھا بھائی یہ گرفت کر رہا ہے پکڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے سوال لکھ کے دیے تھے مجھے یہ تیس سوال ہیں ان کے جواب آپ دے دیں لکھ کے ہم واپس چلے جائیں ادھر ایک ہے جگہ ہے بدھ پر سیال ادھر ہو رہا تھا میں نے اسے کہا بھائی بات یہ ہے سائل تو ہے کہ جی ہاں میں کہ اگر سائل ہے تو قرآن میں آتا ہے ام سائل فلاً تنہر سائل کو دڑکا نہ دو سائل زبان سے سوال کرے گا تو تب بھی دڑکا آ سکتا ہے اگر تو مسلمان ہے اور سائل ہے تو قرآن کے مطابق تو اپنا سوال خود پڑھ اس نے مجھے کہا تجھے اللہ کا نام ہے روزہ رسول کا واسطہ ہے فالاں بزرگوں کا واسطہ ہے پانچ تن کا واسطہ ہے تو خود پڑھ بھی اور خود جواب بھی لکھ میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم یہ لکھ دو کہ جو دن قیامت کے کافروں کے منہ پر مہر ماری جانی ہے وہ تیرے دل پہ اور زبان پہ آج ہی دنیا میں اللہ نے مار دیا الم نختم وم و تقام و ارجن لکھ دے یا میں نے کہا اس کو لکھ دے کہنے لگا وہ تجھے خدا کا واسطہ ہے پنج پیر کا واسطہ ہے اور روزہ رسول کا واسطہ ہے تو خود پڑھ بھی صحیح اور لکھ میں نے کہا پھر ایسا کرو سوال تمہارا ہے یا نہیں اب اسے پتا تو دوسرے ساتھ والے کو پتہ تھا نا کہ یہ لفظ بول رہا ہے نا سوال کا اور ادھر اس کو یہ گرفت کر رہا ہے کہ جلدی پڑھو تاکہ میں ایک ایک پڑھتے جاؤ میں تیرا جواب دیتا جاؤں اس نے سوچا بھئی اس باس کو الجھاؤں اس لیے اس کو یوں کر کے کہتا ہے آپ پوچھیں نا ان سے لفظ سوال ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے تھا وہ بڑا ہر تھا وہ اس کے بھی بات چڑھ گئی وہ بھی کہنے لگا ہاں جی علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں سوال سوال سوال لفظ سوال ہے میں نے کہا نہیں لفظ تو ہے سوال پھر آپ کیوں بولتے ہیں میں نے کہا اس لیے آپ چونکہ باطل پرست ہیں اس لیے سوال باطل پرستوں کے لیے ہوتا ہے بل سب والا بال سب والمرا سے ہے اس لیے کہتا ہوں چونکہ تم بے دین اور باطل پرستو باطل پرستوں کے لیے سوال ہے اور حق پرستوں کے لیے سوال ہوتا ہے خیر یعنی اس نے الجھانے کی کوشش کی کسی طرح وہ اگلی بات ختم ہو جائے اس میں اگر فوری جواب مجھے نہ سوجتا تو بہرحال وہ الجھن میں بحث پڑ گئی ایسا کرتے ہیں خیر بہرحال میں نے بات اس کو کہا بھئی اچھا ٹھیک ہے میں خود پڑھتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں مگر آپ سائل نہ بنے اس نے کہا میں کیا بنوں بڑی بخلوق تھی آٹھ دس ہزار کا اجتماع بھی تھا وہ جلسہ ہو رہا تھا جلسے کے دوران وہ آ گئے, کتابیں بھی سر پہ اٹھا کے اور ساتھ اپنے استاد سے گر سارے لے کے ادھر آ انہیں خیال یہ تھا کہ زبانی منازع چونکہ ہونا نہیں ہے اس لیے وہ سوال لکھ کے لے آئے کتابوں کی گٹھڑیاں بھی ساتھ لائے کہنے لگے اگر آپ کہیں کہ سوال غلط ہے تو میں ان کے کتابوں سے سوال دکھا بھی سکتا ہوں کہ واقعی ان کا یہی عبارت لکھی ہوئی بہرحال میں نے اس کو کہا پھر آپ سائل نہ بنے تو آپ مستفتی بنے کہا کیسے میں نے کہا آپ لکھیں ادھر کہ جناب شیخ الحدیث و تفصیر علامہ مولانا احمد سعید خان صاحب مفتی اعظم پاکستان <تصفح> یہ اس سوالوں کے اوپر لکھیں ہیڈنگ اور نیچے اپنے دس خط کریں کہ مستفتی جو ہے یہ مول منظور احمد اویسی فیضی ہے اس نے جب دیکھا نا بھائی یہ تو مطلب اڑ گیا مجھے پھسا رہا ہے مگر اس کے باوجود یہاں اس کے بات سمجھ نہ آئی اس نے اوپر یہی الفاظ لکھ لی جب لکھ رہی ہے نا بھائی مفتی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں یا سوال کرتا ہوں میں نے اس وقت میز پہ میں چڑھ گیا میز پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا بھائی دیکھو یہ مول منظور جو ہے نا یہ ہے جاہل آدمی اور میں ہوں وقت کا ایک مفتی بہار پاکستان اس لیے اور یہ جو ہے نا مستفتی ہے یہ چونکہ ہے بدماش قسم کا آدم مجھے اس پہ یقین نہیں ہے کہ میں جو فتوا دوں اس پہ عمل کرے لہذا یہ لکھ کے دے کہ میں آپ کے فتوے کے مطابق اگر میں بات نہ کروں نہ مانوں تو میں دیر اسلام سے خارج ہوں یہ لکھ دے بس با یہ بات کرتے اٹھ کے بھاگ پڑا وہ بھی باغ میں نے ایک بات وہ اس کا پکڑ لیا اٹھتے ہوئے کلّا اس کا تھا وہ بھی گر گیا پنسل کا پچھلا حصہ وہ بھی گر گیا ان کا اور میں نے اس کا بازو پکڑ کے ٹیلی کا درخت میں نے ایک پاؤں کی تڈ ادھر لگائی اس کو نو آدمی کہتنے والے تھے میں اکیلا خیر بارہ انہوں نے کھینچ کے لے گئے ایک ایک جوتا بھی وہ وہیں اس کا گر گیا پھر خیر دوسرے لوگ اٹھ کھڑے انہوں نے کہا مجھے کہنے لگے میں پیچھے اٹھ کے اس کے دوڑنے لگا نا مجھے وہ ابراہیم خان ایک تھا اس نے کہا علامہ صاحب آپ کی شکایت ہے آپ نے دوڑے آپ نے اس کو پکڑتے بہرحال وہ لے گئے جب نکل گئے نا دور جتنی وہ کوٹھی کھڑی ہے وہاں جا کے سارے پیچھے ہٹ کے نا مجھے کہنے لگے <laughs> اچھا اس مقصود نے اس کو جا کے کہا جب بیٹھے نا اپنی جگہ پہ بھائی یار تا یہ کیا اس نے کہا یار میرا دماغ ٹھیک رہے گا تو اس نے چکر دے دیا مجھے چکر دے دیا میرا دماغ نے ٹھیک رہا تو بات یہ تھی نا اصل میں کہ بات چل رہی ہو تو وہ بعض اوقات آدمی درمیان میں اس رنگ میں بولتے ہیں نا تاکہ الجھ جائے اصل مسئلہ رہ جائے اور دوسری خلط ملت کر کے غیر متعلقہ بحث کو چلا دیا جائے یہ یہی طریقہ اب یہودیوں نے کیا ہے کہ ویسے تو لاجواب ہو گئے تھے مگر اب صرف یہی گوشت کھانے والی بات آ گئی مشرق کی عادت ہوتی ہے مجھے کھانے پینے کی چیزوں پہ ہی آ کے ہے اور کوئی سلسلہ نہیں ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کل میں کان ہلن بنی اسرائیل ہے سوال کا مانا ہوتا ہے پوچھنا دریافت کرنا اور سوال کا مانا ہوتا ہے بے بنیاد کام کرنا یا بے بنیاد چیز پہ ڈٹ جانا کل تو میں کانا بنی اسرائیل ہر قسم کے کھانے وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے کون کہتا ہے بے ایمان کہ وہ حرام تھے ہاں سوائے اس کے جو حرام کیا تھا خود یاقوب نے اپنے طور پر اپنے اوپر پہلے اس کے, کے اتاری جاتی طورات رہیے کہ حضرت اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کوئی شریعت کے لحاظ سے حرام کیا تھا نہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ارکنسا کی مجھے ہے مرض لفا اللہ ہو اگر اللہ کریم نے مجھے اس مرض سے نجات دے دی تو محبوب کھانا جو میرا ہے میں اور سے وہ محبوب کھانا کھانا چھوڑ دوں ان کو محبوب تھا یہ گوشت اونٹ کا کھانا تو چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں لین آفا اللہ من ہاضل مرض لطرت تو اتو محبوبہ محبوب قسم کا کھانا جو ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا اللہ کریم کی توفیق سے مرض ارک ان نسا جس کو آج کی بولی میں ری گھلوا کہتے ہیں ارک ان نسا والی جب وہ ختم ہو گئی تو انہوں نے سوچا بھئی میں نے یہ کہا تھا وعدہ کیا تھا اس لحاظ سے محبوب ترین گوشت میرے نزدیک ہے کس کا اونٹ کا اس لیے میں نے کہا بس اتنی بات تھی نہ کوئی شری مسئلہ تھا نہ کوئی اللہ کا حکم تھا پھر چلتے چلتے ان کی نسلوں میں بعد میں یہودیوں عیسائیوں نے اس کو سرے سے دین بنا لیا حقیقت صرف یہی کچھ ہے اور یہ تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے کلفا تو بھی تو اب تو فرما لے نہ تو فتلوہ ان تم صادقین پڑھو اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو کہاں اللہ کا حکم ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے ہمن افطرا اللہ القزیبا جو گھر لیتا ہے اللہ پہ جھوٹ اس کے بعد پھر اس جیسا اور ظالم کون ہوگا یہ تھوڑا تمہارا ظلم ہے کون سادہ اللہ آپ فرمائیں اللہ نے سولہ آنے سچ کہا ہے واقع بڑے ظالم ہیں اور بڑے کمینے ہیں بہت فائدہ ہوا جو کچھ لکھا ہوا ہے نہیں نہیں کیا لکھا ہوا ہے سبق وہی ہے جو کچھ تمہیں لکھوایا گیا تھا اور لکھ لیا تھا دوسرا نیا سبق نہیں وہ جس قرآن پہ لکھا تھا وہ کہاں ہے بڑا <laughs> بکیل آدمی ہے خزانہ بنا کر الٹا وہ قرآن پاک تو ہونا چاہیے تھا تاکہ تصدیق ہوتی جاتی ہے وہ گھر رکھنے کا فائدہ کیا اب یہ, یہ نئی بات ہوگی اور وہ نئی بات معلوم ہوگی اس کا فائدہ ہاں بھائی یہ سوال سوال کرو کیا سوال بھائی اصل بات یہاں یہ ہے کولفات گویا یہ ایک شکل مناظرے کی تھی شکل ایک مناظرے کی تھی نا وہ مدعی تھے اس بات کے کہ ہماری تورات میں شرح حکم ہے گوشت اونٹ کا کھانا حرام ہے یہ دعویٰ تھا نا ان کا پہلے دعویٰ تو ان کا مانو نا دعویٰ ان کا یہ تھا مدعی تھے وہ مسلمان تھے مجیب سائل اور وہ مدعی تھے یہودی وہ کہتے تھے ہماری شریعت کی کتاب تورات کے اندر یہ حکم شری لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے ٹھیک ہے وہ تھے مدعی دعوے دار تھے اور مسلمان تھے مجیب تھے سائل تھے جو مجیب ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے مدعی جو ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے دعوی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ چیز کے اس بات کا دعوی کرتا ہے میرا یہ حکم جو ہے وہ ثابت ہے اس لیے دلیل دینا اس پہ فرض ہوتا ہے جو منکر ہے مجیب ہے سائل ہے اس کے ذمے دلیل دینا نہیں ہوتا اس کے ذمے ہوتا ہے سوال کرنا کیا کرنا نقص پیش کر سکتا ہے یہ تیرا دعوی غلط ہے اس دعوے کو صحیح کرو اس میں دلیل پیش کرو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب اللہ کریم نے مجیبوں کو جواب سکھایا ہے مسلمان سائلوں کو کہ کل فاتوب اتورات ان کو کہو دعویٰ تمہارا ہے اس لیے دلیل دینا تمہارے ذمے ہے لہذا جس کتاب کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے وہ کتاب لاؤ اور کتاب بھی لا کے فت اس کی تلاوت کرو کیا کرو صرف تلاوت کرنے میں تمہارا دعوی ثابت ہو جائے اور سوچنا سوچنا کوئی نہ ہو نہ تعویل کرنی پڑے نہ سوچنا پڑے نہ کو مقدمے تمہیدی باندھنے پڑے نہ الفاظ کے معنی مفہوم کرنے پڑے بلکہ فتل صرف تم تلاوت کرتے جاؤ اور تمہاری تلاوت کرنے میں تمہارا دعویٰ موجود ہو کیا صرف تلاوت کرو یہ مجیب کو انداز سکھلا رہے ہیں اللہ کریم کہ کسی کافر مدعی سے کسی مشرق مدعی سے کسی بے ایمان مدعی سے اگر ٹاکرا ہو تو اس سے مطالبہ یوں کیا کرو کہ جس چیز کا تمہارا دعویٰ ہے لے آؤ وہ اللہ سے پیش کرو اللہ کی کتاب پیش کرو مگر اس کا ماننا تم نہیں کرو گے تشریف تم نہیں کرو گے خود اس نس قطی کے الفاظ سے تمہارا دعوی ثابت ہو جائے مثال کے طور آپ نے دعوی کیا ہے کافر نہیں آپ مسلمان مسلمان نے ایک دعوی کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے یا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے یہ دعوی ہے نا آپ کا اب جو دوسرا مجیب ہے یا سائل ہے وہ آپ پہ سوال کرتا ہے کہ تو نے یہ جو دعوی کیا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے وہ ایسی نص اللہ کی کتاب کی پیش کر جس کے تلاوت کرنے سے ہی معلوم ہو جائے کہ مردے نہیں سنتے تشریح کرنے کی ضرورت نہ ہو تو آپ فٹ پڑ دیں گے ماں انتب منفل کبور بے من شک اس کا ترجمہ کرو تلاوت کرنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں یا انتدو لا یسما دعا کو یا انما یس بول رہی بہرحال اسی طرح جو شخص دعوی کرتا ہے مدعی بنتا ہے کسی حکم کے لیے کہ یہ کام ہے یا یہ کام نہیں ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے دکھاؤ مشرق کی زبیہ جو ہے وہ حلال ہے ایک دعویٰ کرتا ہے. آپ ہیں سائل آپ سوال کریں گے کہ آپ اس پہ کوئی نس پیش کریں جس نس کے پڑھنے سے ہی پتہ چل جائے کہ واقعی مشرق کی زبیہ حلال ہے تو اسے چاہیے پھر کہ وہ ایسی آیت پڑھے جس آیت سے نسکتی کے طور پہ عبارت کے اندر پتہ چل جائے کہ مشرق کی زبیہ کوئی مدعی جو دعویٰ کرے اب جو مدعی دعویٰ کرے اور دعوی بھی کرے اللہ کی کتاب مقدس سے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے مردے سنتے ہیں مشرق کی زبیہ حلال ہے نبی پاک پہ جادو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نبی حاضر ناظر ہے غائب دان ہے مشکل کشاہ ہے پیروں کی نظر نیاز اور گیارہویں دینی چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جو دعویٰ کرے گا اس مدئی کو آپ یہ صرف نہیں کریں گے کہ قرآن کی آیت پیش کرو اگر کریں گے تو مار کھائیں گے آپ آپ یہ کہیں گے فت آیت وہ پیش کرو جس آیت کے پڑھنے سے ہی تمہارا دعوی ثابت ہو جائے وہاں تشریح کرنے کی ضرورت ہاں جب آپ یہ کہیں گے نا تو بوہی تلزی کفر کافر کا گاڈ پھٹ جائے گا کہاں سے لائے گا وہ ایسی نار کرتا ہے اچھا یہ فائدہ ہے اس آیت کا کل فاتو بتاتے فت لو قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ای تی بے کتاب کب لاضا او اثار تم من علم ان کو تم چلو جی فتبع ملت ابراہیم وما من پیچھے چلو ابراہیم ابراہیم کے جو حنیف تھا مشرق نہیں تھا اول اب سے اب دوسرا شبو جو تھا ان کا وہ تحویل قبلہ پر اس کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے یعنی صداقت نبوت سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ بیت المقدس تو نہیں البتہ وہ ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے لل سی مکہ کے اندر نرہ برکت والا وہودن اور مجھے بھی ہدایت عالمین ہے تمام جہانوں کے لیے ہدایت اسی بیت اللہ کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں, کھلی نشانیاں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو اس کے اندر اتنی فضیلت نہیں جتنی فضیلت بیت اللہ کے اندر ہے ایک تو مقام ابراہیم اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی موجود ہے لہذا خود بانی پیغمبر جو ہے اس کے قدموں کے نشان موجود ہیں یہ ایک بہت بڑی کھلی نشانی ہے کہ بیت المقدس ایسی فضیلتوں سے معروم ہے یہ فضیلت صرف بیت اللہ کو ہے اور دوسرا مند کا نا ایک فضیلت اس کی یہ ہے جو بھی داخل ہو جائے بیت اللہ کو وہ بے خوف ہو کے رہتا ہے چاہے قاتل بھی ہو کیوں نہیں چور چوری کر کے کیوں نہ آئے جب تک بیت اللہ میں رہے گا اس کو امن یمن حاصل ہوتا ہے یہ فضیلت بیت المقدس کو نہیں وج البیلا تیسری فضیلت اللہ ہی کے لیے اوپر لوگوں کے بیت اللہ کی حج کرنا جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی یہ تین فضیلتیں ہو گئیں اللہ ہی کے لیے حج کرنا وہاں اسی بیت اللہ میں نصیب ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہاں اللہ تو یہ ساریاں نشانیاں ہیں نا اس کی فضیلت کی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی بھی نشانی ہے بیت اللہ میں اور خانہ کعبہ کی عظمت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا بانی جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے جو تمہارے نزدیک بھی مسلم بزرگ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اس کے اندر امن کا پیغام بھی موجود ہے حج کی علامات بھی موجود ہیں یہ ساری خصوصیات جو ہیں یہ بیت اللہ کے اندر ہیں بیت المقدس میں نہیں ہیں لہٰذا ان خصوصیات کے باوجود من کا فارا فائن اللہ غنی انالمی پھر بھی جو کفر کرے تو اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے زجر او اہل کتاب والو کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی یاد کا واللہ و شہید ان علامات حالانکہ اللہ گواہ ہے جس پر تو کام کرتے ہو او اہل کتاب والو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمانا اس بندے کو بیچارہ جو ایمان لا چکا ہے اس حال میں روکتے ہو تب ہوں ایوجہ تلاش کرنا چاہتے ہو تم اس ہدایت والے راستے کو ایجن ٹیڑھا بنانے کے لیے وہ ان تم شہدا حالانکہ تم گواہ ہو پہلے کہ واقعی اللہ پاک اللہ رب العزت ہی تمام کائنات کا متصرف ہے حقیقت تو تم جانتے ہو غم اللہ ملو ایمان والو بات سنو تم ان اہل کتاب والوں کی پلیتیاں دیکھ چکے ہو ہر آنے والے اس اللہ کے انعام پہ یہ ٹانگ اڑاتے ہیں اور بک بک کرتے رہتے ہیں لہذا تم سن لو مت کے سمجھو ان کے پاس کتاب ہے یہ بڑے بیبے لوگ ہیں بڑے دین دار ہیں اللہ کے پیغمبر نے اس لیے فرما دیا تھا قدم حد اسرائیل ولا تو سد بنی اسرائیلیوں سے روایت نقل تو کر لیا کرو مگر ان کی تصدیق نہ کیا, نہ, کیا نہ کیا کرو کیوں یہ لوگ بہرحال ان پہ یقین اللہ کو بھی نہیں اور مومنوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی کسی بات پہ اعتبار کر کے ان کی تصدیق مت کیا کرو یہ تمہارے خیر خواہ قتن نہیں ہو سکتے اس لیے اب فرماتے ہیں اللہ کریم بھی ایمان والوں اگر تم نے بات مان لی اس ٹولی کی جو ٹولی ہے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے معلوم ہو گیا کہ اوت الکتاب بھی سارے کے سارے موحد نہیں ہیں اوت الکتاب کے اندر ایک ٹولی یہ بھی ہے جن کی بات ماننے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے یعنی اوت سارے اہل کتاب میں سے اچھا طبقہ ہے اوت الکتاب کا اوت الکتاب میں بھی ایک ٹولی ضرور ایسی ہے جو وہ بھی اسی طرح مشرق ہیں جس طرح باقی اہل کتاب مشرق بھی ہیں کافر بھی ہے ان تو اوت الکتاب اگر تم نے بات مان لی اس ایک ٹولی کی جو ان لوگوں سے ہیں جو ات الکتاب ہیں تو وہ یردو تمہیں مرتد بنا دیں گے بعد ایمان تمہارے کے اس حال میں مرتد بنائیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ گے کفر کرنے والے ہو گے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللہ بلہ تم یہ بتاؤ کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے اللہ کی آیات اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی رہتا ہے پھر تم ان کی بات کس طرح مانوگے وَمَنْ يَأْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جو چنگل مارتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ پس یوں سمجھو کہ حُد یا علیہ السلام مست ہدایت کر دیا گیا ہے طرف متوجہ کر دیا گیا ہے سیرات مستقیم کی طرف اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح حق ہے اس کے ڈرنے کا ولا تم تان تم مسلم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مخلص مسلمان بن کے رہو تسم بے ابلاہ جمی خوب مضبوط چنگل پکڑو بے حبل اللہ جمع اللہ کے قرآن کے ساتھ سارے کے سارے حبل اللہ کی رسی قرآن پاک یا اللہ کی توحید ولا تفر ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ یاد رکھو اللہ کی نعمت کو تم پر جس وقت تھے تم آپس میں دشمن تو پھر جوڑ لگا دیا اللہ نے تمہارے دلوں میں پس ہو گئے بحمد اللہ تم بھائی بھائی بنعمت ہی اخوانہ بحمد اللہ بھائی بھائی وکن تم دوسرا انعام تھے تم پہنچے ہوئے کنارے گڑھے جہنم کے فانکزکم منہا پھر بچا لیا اس نے اللہ نے تم کو اس سے قضالے کا یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آئیات اپنی تا کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ وال تکم کوم امتوں ہی یا دوں خیر بات تو ہو رہی ہے قرآن کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول اور عقائد کے مسئلے ہیں <تصحیح> <مصرح> اصل اختلاف تو وہ ہوتا ہے نا فروعات کا اختلاف وہ تو شریعت میں اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف تو وہی ہے جو اصول اور عقائد کے اندر ہو نقصان بھی وہی دیتا ہے اور تفرق بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو مسئلے ہوں اجتماعی مسئلے گرچے ہوں مگر ہوں سارے کے سارے اجتحادی اس کو تو تفرق سے تعبیر ہی نہیں کیا گیا سفر کا وہی ہوگا جہاں اعتقاد میں اختلاف ہوگا اس کو کہیں گے فرقہ بندے ہاں جی بھل تک ان چاہیے کہ ہو جائیں تم میں سے ایک ٹولی جو ہمیشہ ہی بلاتے رہیں توحید کی طرف اچھائی کی طرف اور مشورہ دیتے رہیں امر کرتے رہیں توحید کا منع کرتے رہیں شرک سے الا کو مل ہوں غلط کن کلین تفرق نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو, جو ٹوٹ پھوٹ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے ممباد ما جا احم البیناتھ بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس بیناتھ وہ الاائے کلو مذاب ان عظیم تفرق اور اختلاف جو ہے وہ من ہے جہاں نفسانیت کو دخل ہو نفسانیت کی وجہ سے آدمی تفرق کرے اور ایسا اختلاف اور تفرق مشرے کی کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا جس کا منشاہ صرف نفسانیت ہو یا ایسے مسائل میں آ جائے جو مسائل اجمائی ہیں اجتہادی نہیں ہے وہ تفرخ بہرحال وہ منہی ہی انہو ہے اور اگر ہاں اجتماعی مسئلے ہوں اجمائی مسئلے ہوں اجتہادی نہ ہوں اچھا اور اگر یہ صورت حال نہیں کیونکہ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے مومنوں کو تم آپس میں ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ اب مومنوں کے لیے ٹوٹ پھوٹ جانے کا حوالہ جب دیا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی روڑا اٹکانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں آج کل نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی تم نے آ کے اختلاف ڈال دیا ہے جب سے تم یہاں آئے ہو تو اختلاف شروع ہو گیا یعنی مسلمانوں کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے فساد پڑا ہے تم مگر یہاں یہ مسئلہ نہ اٹھاتے تو پھر یہ اختلاف پیدا نہ ہوتی حالانکہ یہ سریع کفر ہے یہ بات کرنا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں اگر بدعات جاری ہو گئی ہے آپ اس بدت کو روکنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں پھر لوگ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو تفرق کا الزام ان لوگوں پہ آئے گا جنہوں نے بدت جاری کی تھی آپ پر تو اس بدت کا مٹانا فرض تھا اس لیے بولنا فرض ہے لہذا مومن آدمی جب کہیں شرک کے خلاف بدت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے اس کو کوئی آدمی کہے کہ یہ تو قرآن کے لا تفرقوں کے خلاف کر رہا ہے اس کی وجہ سے فرقہ بازی ہو رہی ہے تو وہ شخص کہنے والا جھوٹا تصور ہوگا کیوں اب تفرق کا مبدہ منشا تو ہے وہ بدت کی ایجاد اس لیے یہ تفرقہ بازی والا یہ جو بدنامی لگے گی یا فتو لگے گا تو ان لوگوں پہ لگے گا جو بدت کر رہے ہیں یا بدعات جاری کر چکے ہیں جو بدت کے مٹانے کے لیے آیا ہے شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے وہ سبب نہیں بن رہا تفرق کا لہذا اس سے کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے چونکہ تفرک بازی سے منع کیا اس لیے یار میں یہ مسئلہ یہاں بیان نہیں کرتا تو وہ اصل کافر وہی ہوگا اصل منافق وہی ہوگا کیوں جبکہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پہ جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ تم علیکم انفسکم تم اپنی جانوں کو تیار رکھو اللہ کی توحید یا دین بتانے کے لیے اب تم پہ تو فرض ہے تم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو آگے لوگ مان جائیں اختلاف نہ کریں تو فرقہ بازی بھی نہیں ہوگی اب انکار کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو فرقہ بازی تم کس طرح ڈال رہے ہو تم پہ تو تبلیغ کرنا فرض ہے نا اس لیے فریضہ ادا کرنے والے آدمی کو دوسرا کوئی کہے یا وہ خود یہ سمجھے کہ یار یہاں اختلاف ہوتا ہے مجھے خاموش ہونا چاہیے چند دن کے بعد پھر بیان کریں گے تو یہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح وہ بدت کفشر کرنے والا بے ایمان تفرقہ بازی متھے لگے گی تو اس کی جو تفرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تفرقے کی بنیاد اور مبدا منشہ ہے بدعت کا جاری کرنا یا شرک وغیرہ کا جاری ہو جانا انہیں چاہیے تھا کہ وہ شرک جاری نہ کرتے یا جب انہیں کوئی روکنے والا ہے تو چاہیے تھا کہ وہ بدات چھوڑ دیتے انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ ان کے ساتھ الٹا لڑائی شروع کر دی ہے تو آج تفرقے کا سبب تو وہی شرک اور بدت ہی بنی نا وہ جو شخص منع کرنے والا ہے اس کے ذمے کس طرح لگایا جا سکتا عام طور پہ ہمارے اپنے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے مگر اس تفرق بازی سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہاں جدائی نہ پڑ جائے اختلاف نہ پیدا ہو جائے اس لیے ذرا ہم دھیمے دھیمے چل رہے ہیں اور کلی دبا کے نہیں رکھتے اس لیے کہ خواہ ٹوٹ پھوٹ نہ پیدا ہو جائے یہ بات کہنے والے وہ اصل قرآن مقدس کی اس آیت کے منکر ہیں اور کافر ہیں کیوں وہ سالم قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم دعوت دو دعوت دو دعوت دینی چاہیے اور اپنے اوپر لازم کر لو پھر وہ اس دعوت کے مقابلے میں اپنی حکمتیں اور مسلطیں بیان کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل منکر تو کتاب اللہ کا یہ ہے نا جو جان بوجھ کر اس کے خلاف کر رہا ہے ہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل بات صحیح ہے ہمارے دل میں بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہم کریں گے بھی صحیح مگر فی الحال اصل حالات کا تقاضا یہ ہے ابھی مخالف سر پہ چڑھائی کر رہے ہیں ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے چند دن کے بعد جو ہے تو وہ شروع کر دیں گے اگر ہم ابھی سے کر دیں تو یہ حرامی ہم سے نکھڑ جائیں گے یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو وہابی ہیں اس واسطے کتے بلے سارے کٹھے ہو کے اسلام کی دیوار تیار کرنے لگ جاتے ہیں اور الٹا نوسط یہی پڑتی ہے جو لوگ اپنی جماعت بندی کے لیے ہر فرقے کچھ دعوت دے لیتے ہیں نا شی بھی آ جائے بربی بھی آ جائے اور جو قبول کر لینا بس وہ بالکل ہمارے اندر آ جائے ایسے لوگ جتنی طاقت بھی اکٹھی کر لیں کچھ عرصہ کے بعد ایک کے ساتھ دوسرا نہیں رہنے دیتا اللہ پاک سب تباہ برباد ہو جاتے ہیں جماعت وہی پھل پھول سکتی ہے جو نظریات کے لحاظ سے بھی پختہ ہو اور افراد کے لحاظ سے بھی اسی نظریہ میں پختگی ہو مختلف الفیال والالوان قسم کے لوگ جماعت میں اگر رل جائیں تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ جماعت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے خیالات مختلف ہوں تو پھر تو بل ختم الوان <تصفح> الوان لون لون طبیعت کو کہتے ہیں نا مختلف طبع ہو تم کہتے ہو یہ ساوا پیلا رنگ ہوتا ہے علیہ <الیح> لون ان آخر ولح لون آخر اس پہ اور رنگ چڑھا ہوا اس پہ اور رنگ چڑھا مطلب کیا اس کے مزاج کا تقاضا اور ہے اس کا اور ہے کہاں تک آپ لوگوں کی جہالت کو دور کیا جائے بڑی مصیبت ہے ہاں آپ تو کپڑے کو بھی لاؤن کہتے ہیں <laughs> کہتے ہیں نا یہ <laughs> لاؤن کا کپڑا ہے چلو یوم بجو اور جس دن چٹے ہو جائیں گے چہرے اور جس دن سیاہ کالے ہو جائیں گے چہرے ای پر وہ لوگ جن کے منہ بالکل مکالے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم پا تھا ایمان کم بولو کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد یعنی مرتد ہو گئے تھے نب عزت وجوہ بولو تفرق ہاں تفر کے بعد وقت الفو پھر کوئی بات نہیں بڑا ملتی ہے اختلاف و امتی رحمتن نہیں نہیں وہ جوٹھی ہے. اختلاف امتی رحمتن والی روایت وہ نظریات کے لحاظ سے کے لحاظ سے بھی جوٹھی ہے فصیح رحمت اللہ. اے پر وہ لوگ جن کے چہرے چٹے ہوں گے ففیح رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم ہو. تلکا یا تو اب بتاؤ یہ وہ آیات ہے اللہ کی جو پر رہے ہیں آپ پر حق سچ کے ساتھ اور ان آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا زیادتی کرنے کا تمام جہان والوں کے لیے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب معاملات کون تم ہو تم کون تم ہو تم یا کون تم تھے تم کون تم کینونت سے ہے یا بودن سے ہے بودن یا کینونت کون تم اے مسلمانو صحابیوں ہو تم بہترین تمام امتوں سے اس وقت یا کون تم تھے تم علم الہی میں پہلے ہی سے آمد سے ہی پہلے پیدا ہونے سے ہی پہلے تھے تم علم الہی میں کہ بہترین امت اور تمہارے جیسی امت اور کوئی نہیں اخرجت لناس نکالی گئی ہے وہ ایسی امت جو نکالی گئی ہے یعنی پیدا کی گئی ہے لناس تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے تم ہی وہ جماعت ہو صحابہ کرام کی جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی یعنی قانون تو یہ تھا کہ پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ملتی ہے مگر تمہارے اوپر نبوت کا اور پیغمبری کا وہ رنگ چڑھا ہوا ہے کہ تمہارے ذریعے بھی باقی کائنات والوں کو ہدایت ملتی ہے اخرجن بل بالمعروف کس طرح امر کر رہے ہو تم لوگوں کو توحید کا آرفل مارف ہو و توحید آ رہید تنا ہو نہ انل من کروک رہے ہو تم شرک سے انکر المنا کی رے ہو و شرک وہ تو اور مانتے ہو اللہ کو بلو آمن اور اگر مان لیتے پہلے کتاب والے بھی لکان خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کئی تو مومن بن چکے ہیں مین المؤمنون ان میں سے کئی تو مومن کئی تو کیا ہے وہ اکثر اوم اور اکثر ان کے کافی ہیں مومن کے مقابلے میں الفاظ کون درجۂ کامل لیں ضرور اور اگر یہ خطرہ ہو آپ کو ہاں تو, جی؟ تو, جی؟ تو کیوں نہیں ہو سکتی لیں یو کم اللہ جی. یہ فضیلت ہے جی. اور بیوقوف یہ تو مشن ہے جی. <laughs> یہ فضیلت نہیں ہاں وہ فضیلت تو وہ ہے اخرجت لنات یعنی تم تمام کائنات کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو یہ فضیلت اب اس ذریعے کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں تبلیغ بھی آ جاتی ہے سیرت بھی آ جاتی ہے کردار بھی آ جاتا ہے گفتار بھی آ جاتی ہے رفتار بھی آ جاتی ہے قراڑ بھی آ جاتا ہے پیار بھی آ جاتا وہ تو ساری چیز نا جی مانے چیز ہے نا فضیلت اصل یہ ہے کہ جس طرح پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے لوگوں کو تمہارے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور یہ ہد الناس اخرجت لناس کافت الناس مسابت الناس یہ ساری سفتیں قرآن کی صفت ہے لنس کوئی بیت اللہ کسی فتح پیغمبر کی صفت فتح لنداس اور وہی فضیلت والی صفت اخرجت للناس اصحاب رسول کے لیے والے کہتے ہیں کہ کے میں. بھی بے شک کہیں ٹھیک ہے اگر قرآن قبول کرتا ہے تو بن جائے ہاں قرآن پاک اگر قبول کرتا ہے تو بے شک ہو جائے وہ اگر قرآن کہتا ہے چخے چخے ایسی بات نہیں ہے کیوں قرآن پاک نے صاف کر دیا تا مرون بالمعف تارف اللہ کی توحید ہے اور یہ اللہ کی توحید والا سلسلہ تو یہاں ہے ہی نہیں ہاں تمہر بل آمن نہیں یہ ضرور کم اگر یہ تمہیں شبو کہ یہ کیا کریں گے یہ تو تکلیف دیں گے غالب آ جائیں گے لوگ کیونکہ اکثریت ہے مشرقین اور کافروں کی تو جواب یہ ہے لئی کم اللہ ازا ہرگز نہیں تکلیف پہنچا سکتے تم کو سوائے معمولی دکھ کے یہی بکواس شکواس کریں گے مولوی ایسے ہیں جی یہ توحید والے ایسے ہیں ویسے ہیں بس چھوٹی موٹی سنی سنائی ان کی بکواسات کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی باقی تمہارے نزدیک نہیں آتے تو پتہ نہیں کہ لریشن ہوگا وہ کاتلو کم یو الو کم الدبار اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پیٹ دے کے دور پڑیں گے واپس مو کر کے. سملا یونسرون پھر ان کی اتنی پول پرشاد ہوگی کہ ان کی امداد اور نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ہاں تمہیں تکلیف کیوں نہیں دے سکتے یہ اس کی علت یہ ہے کہ ضربت علیہ مزتوں مار دیا گیا ہے ٹھپا ان پر ذلت کا نمازوں کے فو جہاں بھی پائے گئے وہ اللہ بحبل من اللہ ہاں اللہ کی توحید والا رشتہ جو ہے اس رشتے کی وجہ سے وہ حبل الناس اور اسلامی عقیدے والا رشتہ